بسم اللہ الرحمن الرحیم چھیانوےاں مکتوب چلہ کے بیان میں عزیز بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ چلے میں بیٹھنے سے اس قوم کی کوئی خاص غرض ایسی نہیں ہے جو بغیر چلے کے حاصل نہ ہو سکے لیکن چونکہ دوسری مشغولیتوں سے ان کے اصل کام میں خلل پڑتا ہے اس لیے چلّہ کر کے پابند ہو جانے کو اچھا سمجھتے ہیں تاکہ ان کے تمام اوقات چلے کے حکم میں منظم ہو جائیں کہ یہ ہر وقت ہمت کے ساتھ چلے کہ صفات سے متصف رہیں اس لیے کہ یہ چلہ خداوند تعالی کے ذکر و عبادت کے لیے مخصوص ہے جیسا کہ شریعت کا فتویٰ ہے من اخلاص اللّہ اربعین صبا صبح ظہرت بنا بے الحکمت من قلبی اعلیٰ لسانی جو شخص چالیس رات دن اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دے حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالی نے خاص طور سے مباحت کی زیادتی دنیاوی کاموں سے انقطا کے لیے حکم فرمایا ہے و ادن موسینت و اتممن ہے بےآشر فتم و رب ہی اربعین لََ <لَيْلَة> ہم نے موسا سے تیس رات دن کا وعدہ کیا پھر ہم نے دس دن اور بڑھا کر اس کو پورا کر دیا بس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کا چلا کر کے پورا کیا پروردگار کا حکم چلا کر کے پورا کیا اور یہ ایک مہینہ ذیقہ کا اور دس دن ذیل کے تھے اس کا قصہ مشہور و معروف ہے اور سنو موسا علیہ السلام کا روزہ ایسا نہیں تھا کہ دن کو روزہ رکھتے اور شام کو افطار کرتے بلکہ چالیس دن بغیر کچھ کھائے پیئے گزار دیے اس دلیل سے میدے کو غذا سے خالی رکھنا ایک بڑا مجاہدہ ہے اور تسکیہ کی یہ ہی اصل ہے اسی چلے کی بدولت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کی استعداد حاصل ہوئی جو کوئی خلوص دل سے دنیاوی کاروبار کو چھوڑ کر خدا کے ذکر میں مشغول ہو جائے اور اپنے نفس کو خالی پیٹ کے ساتھ باندھے دے تو اللہ تعالی علوم ملدنی کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے لیکن چالیس دن کے تعین میں کیا حکمت ہے کسی کو معلوم نہیں ہاں پیغمبروں کو اس کا علم ہوگا کیونکہ حق و تعالی نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے ان کی تعریف فرمائی ہے یا اولیاء اللہ میں سے وہ وہ واقف ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے لیے مخصوص کیا ہوگا لیکن عوارف میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک سے پھر ان کو مٹی کو پھر ان کی مٹی کو اتنے عرصے تک خمیر کیا خمیر مایا کیا جیسا کہ خود صاحب شریعت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ خلقی عربئین صبح ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو بغیر واسطہ اپنے دستے قدرت سے 40 دنوں تک خمیر کیا یہاں تک کہ آدم علیہ السلام میں دونوں جہان کے تعمیر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی جس طرح ان سے بہشت کی آبادی مطلوب تھی دنیا کی آبادی بھی مطلوب تھی اس لیے ان کو خاک سے پیدا کیا اور چالیس روز ان کے خمیر مٹی خمیر کی گئی کہ چالیس دنوں کی مدت میں چالیس حجاب ان سے دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہر ایک حجاب میں ایک خاص مانی پوشیدہ کیے گئے ہیں اور اسی سے دنیا تعمیر کرنے کی سازگاری حاصل ہوتی ہے اور حضرت حق تعلیٰ جلا شاہ کے مقام قرب تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے اگر دیر نہ ہو تو ان حجابات کے واسطے سے دنیا کی آبادی ممکن نہ ہو بس مقام قرب سے دور ہونے کی وجہ سے دنیا کی تعمیر کے لیے حکمت و خلافت و نیابت زمین میں قائم ہوئی بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر کام سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور سامان معاش سے منہ پھیر لینے سے وہ حجابات ہیں جو اس کی ذات میں پوشیدہ ہیں ہر روز اٹھتے جاتے ہیں اور جس قدر حجابات اٹھتے جاتے ہیں اسی قدر کشش اور ترقی حاصل ہوتی ہے اور قرب خداوندی کا مقام نصیب ہوتا ہے جو سارے علوم کا مرکز اور مجمع ہے بس جب چالیس دن پورے ہوتے ہیں تو تمام حجابات دور ہو جاتے ہیں اور اس میں علوم و معارف کی بارش ہونے لگتی ہے اب معلوم کرو کہ چلے کی صحت و تاثیر کی علامت اس کے اخلاص و وفا کی شرائط پر منحصر ہے اور اس کی شرائط یہ ہیں کہ دنیا میں پوری پرہیزگاری اختیار کرے سرائے غرور سے دور رہے اور سرائے سرور میں قدم رکھے کیونکہ ظہور حکمت کے لیے دنیا میں زہد اختیار کرنا ضروری ہے جو شخص دنیا میں پرہیز نہیں کرتا اس پر حکمت ظاہر نہیں ہوتی جس کو چلہ کے بعد بھی حکمت ظاہر نہ ہو اسے جاننا چاہیے کہ چلے کی شرائط میں خلل واقع ہو گیا ہے اب معلوم کرو کہ گروہ نے خلوت گزینی اور چلہ نشینی کے طریق میں غلطی کی ہے اور نقصان اٹھایا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کسی پیشوائے کامل کی رہنمائی کے بغیر خلوت اختیار کرتے ہیں اور شیطانوں کے تصرف میں آ جاتے ہیں اور وہ سن چکے ہوتے ہیں کہ مشایخ نے خلوت اور چلہ نشینی اختیار کی ہے اور اس سے ان کو کمالات اور عجائب عجیب و غریب فوائد حاصل ہوتے ہیں اور مکاشفات کے دروازے کھل گئے ہیں تو یہ لوگ بھی اسی حوث اور غرض کو لے کر خلوت نشینی اختیار اختیار کرتے ہیں اور یہ بڑا فریب اور سخت گمراہی ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ ان بزرگوں نے اپنے دین کی سلامتی کے لیے خلوت و تنہائی اختیار کی ہے اور اس تنہائی میں اپنے نفس کے حالات کو تلاش کرتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں بس یہ غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی مقتدہ اور پیر کامل کے سائے کی وساتت کے اپنے عقل خام سے راستے میں قدم رکھتے ہیں اس لیے نقصان اٹھاتے ہیں خواجہ اطار کی روح پر رحمتوں کی بارش ہو اس کی طرف خوب اشارہ کیا ہے مصنوعی گر تو اے دل طالبی او این نگر اسپیش و پیش و پس آ گاہ رو سالکاں را می بدرگاہ آمدا جملہ پشتہ پشت ہمراہ آمدا تو چدانی تا قدامی رہروی وس قدامی رہ بدان شوی ہست باہر ذرہ درگاہ دگر بس بہر را بدو بدوراہے دگر اے دل اگر تجھے اس کے راستے کی تلاش ہے تو آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ کر قدم اٹھا اس راہ کے چلنے والوں کو دیکھ کہ سب کے سب گروہ در گروہ ایک ساتھ اس کے دربار میں پہنچ رہے ہیں تم کیا جانے کہ کس راستے پر چل رہا ہے اور کس راستے پر چل کر اس کے دربار میں حاضر ہوگا تجھے معلوم نہیں کہ ہر ہر ذرے میں اس کا ایک جداگانہ دربار ہے اور ہر ذرے سے اس کے دربار میں پہنچ نے کا ایک نیا راستہ ہے بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ تعالی تجھ سے استقامت چاہتا ہے تو تو خدا سے اور تو خدا سے کرامت مانگتا ہے اور صدیقوں پر جو کچھ ان کے شوق اور صدق فراسانہ کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے اور آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات ان پر روشن ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں پر اس طرح کا انکشاف نہیں ہوتا کہ اس میں حرج یا ایب نہیں ہے بلکہ ہر جو ایب اس وقت ہے جب ان کا حال استقامت سے پھر جائے اور صدیقوں پر جو باتیں منکشف ہوتی ہیں وہ ان کی یقین کی زیادتی کا سبب ہوتی ہیں اور ان کے مجاہدے کی سچائی اور اخلاق حمیدہ متخلق ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور اگر کسی ایسے شخص پر اس طرح کی باتیں ظاہر ہوں جو عوامر و احکام شریعت کا پابند نہیں ہے تو یہ اس کے بعد کو بڑھانے والی اور حماقت و غرور کا مجب ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنی نگاہ میں لوگوں کو حقیر و مجبور سمجھتا ہے اور یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ اسلام کا حلقہ اس کے گردن سے نکل جاتا ہے اور حدود احکام اور حرام و حلال سے انکار کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ عبادت کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کا ذکر کرے اس لیے سنت کی پیروی ترک کر دیتا ہے اور الحاد و زندقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی فرقے کی ایک بدت ایک عرصہ خلوت اور ریاضت میں مشغول رہ کر اس غرور میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ غیبی آواز سنتے ہیں اور جو خیال اس کے دل میں گزرتا ہے اسے خواب کی طرح دیکھتے ہیں تو یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ جس پر یہ حالات وارد ہوں وہ انتہا کو پہنچ گیا اور کامل ہو گیا اور جب اسے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی اسی کو وہ وسال کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا وہ مقصد حاصل کر لیا ہے جس کے لیے عبادت اور ترک ماس کی ضرورت تھی اب ہمارے لیے گناہ کا ارتکاب اور نماز و عبادت ترک کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ شعر پڑھا کرتے, رہے... کرتے ہیں ربائی در کوئے خرابات چہ درویش چہشاہ در راہے یگانگی چہ تاج چہ گنا بر کنگرائے ارش چہ خورشید چہ ما رخسار قلندری چہ روشن چہ سیا شراب خانے میں بادشاہ اور فقیر کی کوئی تمیز نہیں سب برابر ہیں اور اتحاد و یگانگی کے راستے میں عبادت اور گناہ یکساں ہیں عرش کی بلندی پر سورج اور چاند مساوی ہیں اب مست قلندر فقیر سفید ہو یا سیاہ کوئی فرق نہیں ہوتا یہ نادان اتنے حقیر اور مفص ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں ان کی بزرگی اور شان کا پاس و لحاظ نہ کرے یا ان کے پیٹ پیچھے ان کی کسی ایب یا نقصان کا ذکر کرے تو تمام عمر ان کے دشمن ہو جائیں گے باوجود یہ کہ ان کو اپنے کمال کا دعویٰ ہو اور ظاہر کرتے ہیں کہ غصہ اور غرور کی صفات سے وہ پاک و صاف ہو چکے ہیں بس یہ نادان اگر مرد کامل ہو چکے ہوتے اور ریاضت و مجاہدے سے ان کو پورا فائدہ ہوا ہوتا تو ان باتوں کی پرواہ نہ کرتے جب وہ خود ایسی صفتوں میں مقید ہیں تو انہیں کمال کا دعویٰ کرنا زیب نہیں دیتا یا یہ کہ اگر کوئی شخص فی الواقع ایسا ہو گیا ہے کہ عدوت غصہ اور شہوت کا شائبہ اس میں باقی نہیں رہ گیا ہے اور اس طرح کی باتیں زبان پر لاتا ہے تو مغرور ہے کیونکہ کسی حالت میں اس کا درجہ انبیاء علیہم السلام کے درجے سے آگے بڑھنے کی مجال نہیں رکھتا اور پیغمبران علیہ السلام میں یہ صفت موجود تھی کہ وہ اپنی ذلت پر گریا ازاری کرتے تھے اور صدیق لوگ سغیرہ گناہوں سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے اور اس میں شک و شبہ میں اور شک و شبہ میں کہ یہ کھانا جو بظاہر حلال سمجھا جاتا ہے کہیں مشتبہ نہ ہو اس حلال غذا کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور ہمیشہ تقوا اور پرہیزگاری کے راستے میں چلتے تھے اور یہ لوگ اپنے کام کے خوف و خطر کی وجہ سے ہر وقت اپنی موت اور نیشتی چاہتے تھے لیکن یہ نادان و ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان کے قابو سے باہر ہیں اور ان کا مرتبہ پیغمبروں کے مرتبے سے زیادہ ہے نوز اور جن باتوں سے پیغمبروں کو نقصان ہوتا تھا ان کو نہیں ہوتا اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ کیا ہے خلق کی نصیحت اور فائدے کے لیے کیا ہے تو ان کو جاننا چاہیے کہ اگر ایسا ہوتا تو صدقے کی ایک کھجور کو منہ میں چبا کر کیوں تھوک دیتے اگر کھا جاتے تو اس سے خلق کو کیا نقصان پہنچ سکتا تھا جب کہ عام لوگوں کے لیے صدقہ حلال ہے مگر بزرگان دین تو ابتدائی سے جانتے ہیں کہ جس کی خواہشات نفسانی مغلوب و مقید نہیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں اے بھائی آدمی کا نفس بڑا ہی مکار اور فریبی ہے ہمیشہ جھوٹے دعوے کرتا اور ڈنگے مارتا ہے کہ ہمارے نفس کی خواہشات مخلوب ہو چکے ہیں تو اس سے اس دعوے کی دلیل مانگنا چاہیے یقیناً اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی جب تک کہ اپنے حکم و ارادے سے قدم روک کر شریعت کے فرمان کے مطابق نہ چلے گا اگر وہ پوری رغبت کے ساتھ شرعی احکامات پر کاربند ہے تو بے شک سچ کہتا ہے اگر احکام شرعی میں رخصت اور تلاش کر کے اپنی خواہشات کی موافقت کرتا ہے تو وہ بدبخت ابھی تک نفت کے نفس کی قید میں اسیر ہے اگر اس پر غصہ اور غضب غالب ہے تو وہ آدمی کی صورت میں کتا ہے اگر پیٹ کا بندہ ہے تو جانور اور چوپایا ہے اگر شہبات نفسانی میں مقید ہے تو سور ہے اگر لباس و آرائش اور شان و تجمل میں مبتلا ہے تو وہ مرد کی صورت میں عورت ہے لیکن جس نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام سے سنوارا اور آزمایا ہے اور اپنی لگام شریعت کے ہاتھ میں دے دی ہے جس طرف شریعت اسے موڑتی ہے مڑ جاتا ہے اس وقت اس کی صفتیں مغلوب و مقید ہو جاتی ہیں پس جو لوگ ارباب بصیرت تھے انہوں نے اپنے کاموں کی حقیقت کو کہ جیسی کے ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اپنی آخری سانس تک تقوی کی لگام اپنے نفس سے ڈھیلی نہیں کی ہے اسے سختی سے روک رکھا ہے ایک بزرگ نے نزا کے عالم میں شیطان کو دیکھا شیطان نے کہا جاؤ تم میرے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے انہوں نے کہا ابھی نہیں ابھی تو ایک سانس باقی ہے بس صاحبان دین اور ارباب علم نے یہی اسی کو عاقب اسی عاقبت کو اس نظر سے دیکھا ہے اور خطرات کو ایسے محسوس کیا ہے اے مجبور و ناتواں یہ کام تیرے دست و بازو کے لائق نہیں اگر ہو سکے تو زندگی کی باقی سانسوں کو کسی بزرگ کے جوتوں کے سائے میں گزار دے اور یہ نہ کر سکے تو اپنی بھلائی سے ہاتھ دھو ڈال ہر کے شد درکار صاحب دولتے نابش در راہ ہر، ہرگز خجلتے تا نیفتند برتو مرد را نظر از وجود خویش کے یا بھی خبر جو شخص کسی بزرگ صاحب دولت کے سائے میں آ گیا اس کو راستے میں کسی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ ہوگا جب تک تیرے اوپر کسی مرد کامل کی نظر نہیں پڑتی تو تجھے اپنے وجود کی بھی کوئی خبر نہیں ہو سکتی اے بھائی اس راستے میں صدیقوں کے پتے پانی ہو چکے ہیں اور قبر و غرور میں مبتلا لوگ غفلتوں کی مسند میں بیٹھ کر زمانے کی نارنگیوں میں زندگی گزار رہے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ نے ازل میں میرے متعلق بھی وہی جانا ہے جو ابلیس کے حق میں جانا ہے یہ حیرت سبھوں کو ہوئی ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تعلم و میں فی نفسی والا عالم و میں فی تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے دل میں ہے کہا جاتا ہے کہ انبیاء اور صدیق لوگ ہر چند کے بے خوف ہوتے ہیں اور انہیں عاقبت و خاتمت کی فکر لاحق نہیں ہوتی پھر بھی عبادت میں کوتاہی اور تقصیر میں شرمندگی سے ضرور ڈرتے ہیں از خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ تاب و ملامت کے مستحق ہو جائیں کیونکہ مقام قرب میں تاب و ملامت مقام بوت کے اعتبار سے نہایت سخت اور دشوار تر ہوتی ہے اسی راز کو اس شیر میں بہت خوب بیان کیا ہے منم اندری تفکر بے تامل و تدبر شب و روز در تحر کے چگونا حالم میں دن رات اسی ادھر بن میں اور سوچو بچار میں حیران و پریشان رہتا ہوں کہ میرا کیا حال ہوگا اسی مقام پر کہا جاتا ہے کہ عارف کا پہلا درجہ حیرت سے شروع ہوتا ہے اور آخری درجہ بھی حیرت پر تمام ہوتا ہے پہلی حیرت شکر نعمت میں ہوتی ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی پر نوازش و احسان اس درجے کی کرے کہ وہ شرم کی وجہ سے حیران و سرگرداں ہو جائے اور دوسری حیرت وہ ہوتی ہے کہ وہ بالیقین جان لیتا ہے کہ میں خواہ کتنی ہی نیاز بجا لاؤں میری نیازمندی وصال کا سبب ہرگز نہ ہوگی اس لیے اول بھی حیرت ہوتی ہے اور آخر بھی حیرت ہوتی ہے جیسا کسی حیران اور سرگردانے حال نے کہا ہے بصواب اہل جنت بے اوقاب اہل دوزخ من عظیم میان ندائم کے کیا نم از کدامان اہ جنت اہل جنت ثواب میں ہیں اور اہل دوزخ عذاب میں ان دونوں کے درمیان میں کون ہوں اور کس میں ہوں میں یہ نہیں جانتا وسلام